الرحیم السلام علیکم ہیلو لرنرز آج ہم لیکچر نمبر نو کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اینڈ بفور ڈو ڈوئنگ دیٹ لیٹس ایو آ ریکپ آف دا پریویس لیکچر لیکچر نمبر ایٹ لیکچر نمبر آٹھ میں ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کیں وہ بیسیکلی اینٹا منی لانڈرنگ اور آڈٹ اینڈ کمپلائنس فنکشن تھا جیسا کہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم ان ایریاز کو ہائی لائٹ کر رہے تھے جو کہ ریگولیٹری uh, ریکرمنٹس کے حوالے سے کنزیومر بینکنگ میں ایپلیکیبل ہے اینٹائی منی لانڈرنگ میں ہم نے آپ کے ساتھ جو جی چیزیں شیئر کی اس میں پہلے تو منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن تھی کہ منی لانڈرنگ ہے کیا اٹس اے سارٹ آف پروسیس تھرو وچ انکم اور ایسٹس ڈیرائیو تھرو کریمنل ایکٹیویٹیز آر میڈ ٹو اپیئر کلین اسپیشلی تھرو دا بینکنگ چینلس وہ جو انکم ہیں یا جو ایسیٹس ہیں جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز سے کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں ان کو لیجیٹمیٹ بنانا اور اس میں ظاہر ہے بینکنگ سیکٹر جو ہے کنڈیوٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرے کہ وہ ایلیمنٹس جو کہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں ظاہر کہ وہ کریمنل ایلیمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب موجودہ حالات میں ٹیررسٹ بھی شامل ہو گئے ہیں جو کہ ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے وہ بھی منی لانڈرنگ کے ایک طرح سے ایریا میں آ جاتی ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس چیز کو نہ صرف گورنمنٹ نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے اور سارے جو ذمہ دار عناصر ہیں کے سارے ملکوں میں وہ اس چیز کا بہت سیریس نوٹس لے رہے ہیں اور ہے وہ میجرز لیے جا رہے ہیں اور کوآڈینیشن کے تقاضوں کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ آل کنٹریز ٹوگیدر کولیکٹیولی شوڈ فائٹ دس مینس وچ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از باؤنڈ ٹو افیکٹ دی بیسک سوشل انفراسٹرکچر آف اینی سوسائٹی گورمنٹ آف پاکستان نے بھی اینٹائی منی لانڈرنگ آرڈیننس ٹو جاری کیا جس میں سیکشن تھری میں منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کیا گیا آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا جو کہ ہے ایکوزیشن کنورژن ٹرانسفر اور پوزیشن آف ایسیٹس اور منی ڈرائیو تھرو کریمنل ایکٹیویٹیز اور اس میں بینک یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد اگر کسی والے سے ایون ان نوئنگلی انوالو ہوتا ہے یا ہی اور she has or the organization has reasons to believe تو money لانڈرنگ کا ایلیمنٹ شامل ہے تو وہ ظاہر ہے اس ordinance کے تحت punishable ہے پھر سیکشن فور میں پنشمنٹ کو ڈسکرائب کیا گیا کہ کیا ہوگی جس میں ریگریس امپریزمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی ہے پھر ہم نے آپ کو وہ کچھ میجرس بتائے جو اب بینکوں کے اوپر ایک طرح سے لازم ہو گئے ہیں اینڈ اور بینکس آر سپوز ٹو انڈر ٹیک دوز میجرس ان ورکنگ ٹو انفورس دا انٹائی منی لانڈرنگ پریکٹسز یہ اہم تھے مختلف اسٹینڈرڈس تھے جو ہم نے آپ کو بتایا جس میں رسک اسیسمنٹ کا ہے کسٹمر uh, کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کی ویریفیکیشن ہے اس میں ٹرانزیکشن فلٹرنگ کی ہم نے بات کی پھر جو اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کی بات کی پھر خاص طور پہ اسٹاف کی ٹریننگ کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس میں اسٹاف کو ٹرین کرنا اور میک میک دیم اویئر اباؤٹ دا کانسیکوینسز اینڈ دی سگنیفیکینس آف ایریا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پیپ کا کانسیپٹ ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن اس کو بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا اور مختلف میجرس جو بینکوں میں لیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک ماڈل سارٹ آف اسٹرکچر آپ کو پیش کیا گیا آپ کے سامنے وہی نہیں کہ یہ آئیڈیلی سب بینکوں میں ایسا ہی ہو اٹ کوڈ ویری بٹ دا اسپرٹس از دا سیم اس کے بعد جو ہم نے آپ کے ساتھ ایریا ڈسکس کیا ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا وہ آڈٹ اینڈ کمپلائنس کا تھا جس میں اسٹیٹ بینک نے اسپیسیفکلی پروڈکشن ریگولیشن جاری کیے ہیں جس کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپرلی ایک پالیسی ڈیزائن کرے اس کو ڈیفائن کرے اس کو امپلیمنٹ کروائے جس میں یہ چیزیں کلیئرلی مینشن ہو کہ کنٹرول فنکشنز کیا ہیں مانیٹرنگ کیسی ہو رہی ہوگی جس میں اینٹائی منی لانڈرنگ کے وائی سی اور جو دوسرے میجرس لیے گئے ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہیں پھر اسی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور مینجمنٹ کی کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو کس طرح اس کو پرفام کرنا چاہیے اور اس میں خاص طور پر کہ بورڈ جو ہیں ان کی ذمہ داریوں میں صرف یہ ہے کہ وہ پالیسی سیٹ کریں اس کو پھر مانیٹر کریں جبکہ مینجمنٹ کا کام ہے ڈے ٹو ڈے آرگنائزیشن کو ڈے ٹو ڈے آپریشن کو, دی دی کو رن،, رن کرنا اور اس میں کسی قسم کی اوور لیپنگ یا ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس میں بعد میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آ، کمپلائنس اور آڈٹ کا فنکشن ہے اس کی رپورٹنگ ڈائریکٹلی بورڈ کو ہوتی ہے دے آر انڈیپینڈنٹ انڈر دی بورڈ آف ڈائریکٹرز ناٹ دا مینجمنٹ اور جو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں اس کو جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں کہ اس نے مانیٹر کرنا ہے اس نے ایگزامن کرنا ہے اور خاص طور پہ جب ریگولیٹری باڈی جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے جب ایگزامینیشن یا انسپیکشن کے لیے ہیں ان ساتھ کواڈینیٹ کرے اور ساتھ ساتھ آن گوئنگ بیسس پہ رپورٹنگ کرے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو اور ریگولیٹری باڈیز کو اور اس میں جو پیریوڈک ریٹرنز شامل ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں مختلف ریگولیٹری باڈیز کو بھیجنا اس کو انشور کرے اور کہیں خدا نخواستہ اس کو کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ایسا شبہ ہوتا ہے تو اس کو فورن شوڈ برنگ ٹو دی نوٹس آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرس اینڈ مینجمنٹ یہ ایک ایریاز تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ کچھ uh, تفصیل سے اینٹا منی لانڈرنگ کے وائی سی کے والے سے ڈسکس کی ہے کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کنزیومر بینکنگ لائک اینی ادر ایریا آف دا بینکنگ وی اٹ کارپوریٹ بینکنگ انویسٹمنٹ بینکنگ کمرشیل بینکنگ اور ان اسلامک بینکنگ وی از آل دیس ریگولیشنس فار افیکٹو اور ظاہر ہے اس میں صرف بات uh, اس کی نہیں ہوتی کہ بینک کا ریگولیٹری uh, وایولیشن کے حوالے سے بلکہ اس میں ریپوٹیشنل رسک بھی انوالو ہوتا ہے جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیا کیونکہ ریپوٹیشنل رسک از این انٹینجیبل ایسٹ اس کا ڈیمیج ہونا نہ صرف بینک کے لیے ریگولیٹرس کے حوالے سے اچھا نہیں ہے بلکہ پبلک کے حوالے سے بھی جو ان کے کسٹمرز ہیں دے کون فرینکلی ہیو possibility پاسبلٹی آف لوزنگ اے ٹرسٹ ان دیپبلٹیز آف دا بینک ٹو ہینڈل دیئر بزنسز تو یہ بہت سینسیٹیو uh, ایریا ہے ریپوٹیشنل رسک کا اور اس لیے بینکوں کو چاہیے کہ اس کے ضرورت توجہ دیں آئیے اب ہم آج کے لیکچر کے حوالے سے اپنا جو ٹاپک شروع کرتے ہیں وہ ہے کنزیومر بینکنگ اور کنزیومر فائنینسنگ ان پاکستان اور اس میں اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی رپورٹ 2007 تھاؤزنڈ سیون یہ ایک ریویو ہے ہم اس سے I uh, will take uh, sort of information from this report and share with you. To start this review of this report, let's have a brief overview in a historical prospect of the evolution of consumer banking in Pakistan. Initially, as all of you are aware, consumer banking is a ویری ڈائنمک سیگمنٹ آف دا اکانمیز آف میچیورڈ کنٹریز ان یورپ امیرکا ان جپین اور وہاں پر اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو جو ایک اہمیت حاصل ہے وہ ان کی اکانومی کا ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ اس کا لنکیج ہے جو فائنینشیل کرائسس موجودہ دار میں ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو انالائز کریں تو اس کی اوریجن بھی کنزیومر بینکنگ مارکیٹ سے ہوئی تھی جو کہ سب پرائم مارگیج کرائس uh, شروع ہوا تھا جس نے گریجولی uh, دوسرے بینکوں کو لپیٹ میں لیا اور الٹیمیٹلی ساری بینکنگ انڈسٹری اور پوری گلوبل فائنینشیل انڈسٹری اس کی لپیٹ میں آ گئی تو اس کی ایمفس اس کی پرزنٹ ڈے امپورٹینس ظاہر ہے اگنور نہیں کی جا سکتی پاکستان میں یہ جو کنزیومر بینکنگ ہے اٹ ٹوک سم ٹائم ٹو ریئلی کیم انوگ ان یو ایس اے یورپ ان ادر کنٹریز ایکچولی ارلی ایٹیز میں کنزیومر بینکنگ جب ڈی ریگولیشن ہوا تھا تو اس نے ایک طرح سے اسٹارٹ لیا تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسپینشن اور ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی پاکستان میں مڈ نائنٹیز میں دو فارن بینکس نے انیشیٹو لیا ایندے اسٹارٹڈ کریڈٹ کارڈس اور کریڈٹ کارڈ کی بزنس سے انہوں نے ایک طرح سے پاکستان میں کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس کے انٹروڈکشن کی وہ پین ایئرس تھے آپ کے علم میں ہے کہ ارلی نائنٹیز میں پاکستانی پرائیویٹ بینکس بھی نئے جن کو لائسنس ملے وہ بھی ایک طرح سے کمپیٹیو فیلڈ میں آ گئے لیکن اس وقت کی جو سچویشن تھی ارلی نائنٹیز کی واس ڈومینیٹڈ ان ٹرمز آف دیئر پرفارمنس ان ٹرمز آف دیئر سروس ان ٹرمز آف دیئر ایکچوئل پروفٹیبلٹی فارن بینکس وار ڈومینیٹنگ کیونکہ جو پانچ بڑے نیشنلائز بینکس تھے جو کہ بعد میں ڈی نیشنلائز ہوئے پرائیویٹائز ہوئے وہ انفارچونیٹلی بہت ایفیشینسیز کا شکار تھے ان کے بہت پرابلمس تھیں آپریشنل وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے حالانکہ جیوگرافیکلی اینڈ ان ٹرمز آف والیومر ہیونگ دا لارجسٹ سارٹ آف مارکیٹ شیئر اس کمپیئر ٹو فارن بینکس لیکن اس زمانے کی اسٹیٹس کو اگر انالائز uh, کیا جائے تو جو فارن بینکس تھے دیوار وے ہیڈ ان دے پروفیٹیبلٹی انسپائٹ آف اونلی آپریٹنگ ان دا میجر سٹیز اس بیک ڈراپ میں جب نئے بینکس آئے اور ساتھ ساتھ یہ جو نیشنلائز بینکس تھے یہ پرائیورٹائز ہونا شروع ہوئے تو پھر کمپٹیشن بڑھنا شروع ہوا اور نئے پرائیویٹ بینکوں نے اور جو نیولی پرائیورٹائز بینکوں نے بھی خاصا ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کیا کنزیومر بینکنگ مارکیٹ میں اور ظاہر ہے انہوں نے آہستہ آہستہ فورن بینکس کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا دیکھیے میں اب وتھ لاٹ آف good products, innovative products, they developed their infrastructure, their system, their IT, in order to enable them to design, develop, distribute, deliver, and ultimately service the consumer products. So, this time, in early 2000, we saw that it was very quickly, in this expansion. Aai. ارلی ٹو تھاؤزنڈ سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ فائیو کا اگر آپ ایریا دیکھیں اس وقت دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا جو کنزیومر بینکنگ میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جو کنزیومر بینکنگ کسی حد تک انٹروڈیوس ہوئی اور کافی لوگ اس سے فیملر ہوئے اور جو پہلے بینکوں کا جو تصور تھا یا عام آدمی کا تصور تھا کہ یہ بینکس جو ہیں صرف کمرشل آرگنائزیشنس کے لیے ہیں یا بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے ہیں وہ ظاہر تاثر ختم ہوا اور ایک عام انڈیویجول کو بھی موقع ملا کہ وہ بینکنگ کی جو بینیفٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے اگر اس انالسس کو آگے بڑھایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ واٹ وار دا ریزنز ان فیکٹ فار دس سارٹ آف ایکسپلوژن in the growth of consumer banking one can say there are three reasons to start with jaise ye maine sare ah waqt ka zikr kiya isme banking sector gradually private sector mein tabdeel ho chuka tha zahir hai jo private sector as compared to public sector wo zyada flexible hota hai uski policies uski approach market based hoti hai to is particular aspect ne bhi the banking industry Uh, almost most of the banking players were having ownership or people at the helm of affairs from the private sector it has consumer banking ki expansion helped to help. The other reason was that post 2000 jo events was a lot of liquidity generated in the economy of Pakistan it has been a liquidity it has been a bank's policies that have ریونیو جنریشن کی اور دوسری اس پہ ان کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ اپنے ایریاز کو ڈائیورسیفائی کریں اور اس لیکوڈیٹی کا جو انفلکس تھا اس کو مینج کریں اب یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹ واز اے چانس ایونٹ مے بی کوشچن میں بی آسڈ یو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف بزنس اینڈ بینکنگ کہ اف دیٹ چانس ایونٹ وڈ ناٹ ہیو بین ہیپن تو پھر اس پاکستان میں بینک کنزیومر بینک کے خد و خال کیا ہوتے بہرحال یہ ایک ایونٹ تھا جس نے بہت میجر رول لے کیا ان دی گروتھ آف کنزیومر بینک اس کے بعد تیسرا جو آئٹمس تھا وہ یہی تھا کہ اس دو جو تھے آئٹمز کے ساتھ ساتھ بینکوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنے جو لون پورٹ فولیو ہے اس کو ڈائیورسیفائی کریں اسی کانٹیکس میں یہ بتانا بھی ضروری ہے اس وقت جو سینٹرل بینک کی مانیٹری پالیسی اسٹانس تھا اس میں جو ایک طرح سے جو مارک اپ ریٹ ہم کہتے ہیں جو چارج ہوتے ہیں لونز پہ دیٹ دوز ایٹ ہسٹوریکلی لو تو ایک یہ بھی اپورچونٹی ملی آرڈنری کنزیومر کو اس فیسلٹیز کو اویل کرنے کا افورڈیبل ہو گئی ان کے لیے اور ظاہر ہے اس سے پہلے تک جب کہ یہ پروہیبٹیو ریٹس ہوتے تھے اور جو ایک عام آدمی ایز کمپیئر بزنس اور کارپوریٹ کسٹمر وہ اس کے لیے ریچ سے باہر ہو جاتا تھا اس کی جو انکم کے لیولز تھے اور سروسنگ کرنے کے لیے تو یہ ایک جو لوئر ریٹس نے بھی اس میں کانٹریبیوٹ کیا تو الٹیمیٹلی یہ جو ایسٹس کی جو آپ کہہ لیں کہ کنزیومر بینکنگ کے ایسٹس کی کلاس تھی اس کی گروتھ ہوئی تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے ان تین ریزن کے ساتھ ساتھ کہ کنزیومر بینکنگ نے اوور آل کانٹریبیوٹ کیا جب لوگوں کو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس اور سروسز کا ایک طرح سے استعمال کے ساتھ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہونا شروع ہوا اور کسی بھی ملک کی پاپولیشن کا جب اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ ان کا ظاہر ہے آپ کہہ لیں کہ جو زندگی کے وہ ان کو ملتے ہیں تو ان کا پروڈکٹیوٹی لیول بڑھتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو اس پرٹیکولر سیگمنٹ نے اکانمی کو ہیلپ کیا ظاہر اس میں پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز بڑھی کہ وہ سیکٹرز جو کہ کانٹریبیوٹ کرتے تھے ٹو ہیو دا کنزیومرس دا پروڈکٹس لائک مثال ہے آٹو لونس کی جس میں گاڑیوں کا ہے تو گاڑیوں کی انڈسٹری میں بڑا ایک طرح سے بوم آیا ان کی پروڈکشن بہت بڑی ان کے ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ انڈسٹری جب ہاؤسنگ لون کی ہم بات کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہاؤسنگ انڈسٹری ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے ساتھ بہت ساری انسری انڈسٹریز اٹیچ ہیں اور کسی بھی ملک کی ہاؤسنگ انڈسٹری کا ڈائنامک ہونا ان کا گروتھ پاتھ پہ ہونا ایک انڈیکیشن کرتا ہے کہ وہ ملک اس کی اکانومی کتنی وائبرنٹ ہے تو ان ساری ایکٹیویٹیز نے ظاہر ہے اس چیز کو مدد دی اور دیکھا گیا کہ کنزیومر بینکنگ کا جو ایک طرح سے اثر تھا وہ عام زندگی عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑ رہا تھا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس نے کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکٹس میں کنزیومر فائنانسنگ کے کانٹیکٹس میں ایک جنرل پبلک کو اس کا فائدہ پہنچایا اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ٹرینڈ تھا شروع میں اور جو کچھ چارٹس ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یہ انڈیکیٹ کریں گے کہ کس طرح اوور دیٹ پیریڈ گروتھ ہوئی ہے اس پرٹیکولر سیکٹر میں اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ کیا تھا کنزیومر بینکنگ کا ایز کمپیئر ٹو آپ جسے کہتے ہیں کہ اے ٹوٹل کریڈٹ آف دا بینکنگ سسٹم یہ اوور اے پیریڈ دیر وز اے گریجول انکریز اپ ٹو ایئر 2007 اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دم سے ڈپ آیا 2008 میں وہ ظاہر ہے جو حالات تھے جو سرکمسٹانس تھے جس کو ہم بعد میں آپ کے ساتھ بریفلی ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈپ کیوں آیا لیکن ایک اس چارٹ سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ دیئر واز اے ویری اسٹیپ رائس ان دا کنزیومر بینکنگ ان دی کانٹیکسٹ آف دوز پیرامیٹرز ویچ آر یوزلی ٹیکن ٹو کنسیڈریشن فار سارٹ آف میجرنگ دی گروتھ آف اے پرٹیکولر پروڈکٹ آف اے بینک The next chart also show the relation of consumer financing to جی ڈی پی جیسے آپ کے سامنے ہے یہ ایک طرح سے اپ ٹو فور پوائنٹ فائیو پرسینٹ یہ بڑھا لیکن پھر ٹیپر آف ہونا شروع ہوا اگین اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر جو ایک طرح سے اس نے پیک کیا تھا اس کے بعد اس کی جو ہے اس کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہوا ہم نے پچھلے دو سلائڈس میں آپ کو کنزیومر بینکنگ ان جرنل جو فگرس دکھائیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو اس گون پیریڈ میں کنزیومر بینکنگ کی گروتھ پیٹرن کیا تھا اور ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایز کمپیئر ٹو دا ٹوٹل کریڈٹ آف دا بینکنگ سسٹم اب جو آپ کے سامنے یہ فگر ہے اس میں جو جو مختلف پروڈکٹس ہیں کنزیومر بینکنگ کے جس میں پرسنل لون ہے آٹو لون ہے مارگیجز اور کریڈٹ کارڈ اس کی پیٹرن آپ کو دکھایا گیا ہے اسٹارٹنگ فرام ایئر ٹو تھاؤزنڈ فور فائیو سکس سیون اینڈ ایٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ ٹو سیون یہ گروتھ بہت اسٹیڈی تھی اور وہ اس چیز کو مزید ری انفورس کر رہی تھی ہم نے پچھلے چارٹس میں دیکھا کہ اوور اس سیکٹر کی گروتھ کیا تھی اس سیگمنٹ کی لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ سیون اور ایٹ میں جو یہ جو بارز ہیں آلموسٹ برابر ہیں اس کا مطلب وہی جو کہا جا رہا ہے کہ گروت ان اے وے اسٹال ہو گئی ہے گروت میں ایک طرح سے رکاوٹ آ گئی ہے یہ وہ ایریاز ہیں جس کو ہم آگے چیلنجز کے اندر ڈسکس کریں گے اور موونگ فارورڈ پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو کیا لاہِ عمل تیار کرنا چاہیے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں پیٹرن آف development and increase in the usage of various consumer products یہاں ایک خاص چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ credit card کا usage ہے یہ دیکھا گیا ہے اور یہ نان cases ہیں کہ credit card کی usage میں بہت لوگوں نے اس کو ایبیوز کیا ہے ایبیوز سے مراد کیا ہے کہ ایک تو بینکوں نے ایگریسولی مارکیٹنگ کی کارڈس کی باوجود یہ جی کہ جانتے ہوئے کہ ایک پرٹیکولر کسٹمر کے پاس ایک کارڈ ہے جن سے بینکوں نے کوشش کی تو اپنا کارڈ اس کو سیل کریں اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ اٹ از کنسیڈرڈ ایز این ایزی کریڈٹ کہ ہاں بھائی آپ کریڈٹ کارڈ لے لیں آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے آپ خرچہ کریں گے مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی اٹ از ٹو دیٹ ایکسٹینڈ میں بی ایزی بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو پے اور جو سب سے اہم چیز اس کے اندر اس میں چارجز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ایک عام کنزیومر کو جس کی ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ نالج لیول زیادہ نہیں ہے اس کی ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے کنزیومر کے حوالے سے کنزیومر پروڈکٹس کے حوالے سے اس کو ان چارجز کی امپلیکیشنز کا اندازہ نہیں ہوتا اور جب الٹیمیٹلی چارجز لگتے ہیں تو اماؤنٹ جو ہے وہ سویل کر جاتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ سرپرائزز ملتے ہیں لوگوں کو تو اس وقت پھر جب اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اماؤنٹ پے کر سکیں تو وہ پھر جو جسے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹس پہ آتے ہیں وہ جتنی منیمم ریکوائرڈ پیمنٹ کر کے ڈیفر کر دیتے ہیں تو یہ پھر رول اوور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا آپ کہہ لیں کہ ڈینمو افیکٹ ہوتا ہے اور ایسے بہت سے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ ہولڈرز نے اپنے کارڈز کو اس طرح استعمال کیا اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ دے ایکچولی وینٹ انٹو ڈیپ فائنینشیل ٹربل وہ الٹیمیٹلی ان کی جو ری پیمنٹ کیپیسٹی تھی اس کے بہت بیانڈ انہوں نے یہ خرچے کیے اور اس کا پھر یہ ہے کہ بینکوں نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور پھر بہت انفارچوچونیٹ انسیڈنٹس پبلک کی نوٹس میں آئے اور اس چیز کو دیکھا گیا کہ بھائی یہ ایک سوشل لیول پہ ایک سوسائٹی لیول پہ یہ چیز جو ہے اس کے امپیکٹس آنے شروع ہوئے تو اس کی اہمیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ کنزیومرز کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھئی الٹیمیٹلی آپ نے پیمنٹ بھی کرنی ہے بینک کو پیسہ واپس بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر جو چارجز لگ رہے ہیں وہ عام حالات عام کمپیریزن میں زیادہ ہوتے ہیں تو جب اس چیزوں کو وہ مد نظر رکھے گا ایک پرٹیکولر کنزیومر تو پھر وہ محتاط طریقے سے اپنی سپینڈنگ کرے گا آل دو یہ بھی ایک بات ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں پیراڈاکسیکل ایشو ہے A بینک would give you the incentive اور spending more on your cards. اس کے لیے پھر بہت ریوارڈ اسکیمز ہیں کہ جب آپ کریڈٹ کارڈس کی اسپینڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے کچھ ریوارڈ پوائنٹس جمع شروع ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو پھر ایک بینیفٹ ملتا ہے تو لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ ریوارڈ پوائنٹس کے لالچ میں کہیں اوور اسپینڈنگ تو نہیں کر رہے آپ کو اپنی کہتے ہیں نا جو محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے یو ہیو ٹو سی یو پاکٹس جہاں یہ کریڈٹ کارڈ ایک بہت اچھی یا آسان آپ کہہ لیں کہ فیسلٹی ہے آپ کو کیری کیش نہ کرنے کی بٹ اٹ ڈز ناٹ ایبزارو یو آف ناٹ فلفلنگ یور ابلیگیشن ایز اے بورور آف دا تو یہ تھوڑا سا جو ایک نوٹ آف ہے فار those people who think کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے پیٹ فالز بھی ہیں اب ایک جو نیکسٹ آپ کا سلائیڈ ہے اس میں دیر از اے فوڈ فار تھاٹ جب ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں آج کل یہ ڈبیٹ بہت ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے خاص طور پر یو ایس اے میں کہ کیا فائنانس اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ انڈسٹری ایز این فار اینڈ آرڈنری انڈیویژل کنزیومر ہے تو ایک انٹرسٹنگ سوال اٹھتا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے کہ از ماڈرن فائنانس لائک اے الیکٹرسٹی اور اے جنک فوڈ یہ جو اکیڈمکس ہیں یہ صرف ایجوکیشن کی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ موسٹ آف دیم آر ویری ہائیلی ریکارڈیڈ ان دا ایکچوئل پریکٹیکل فیلڈ ایز ویل تو ان کی جو رائے ہے اس کو بڑا ویٹیج ہے اب جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال جو ہے کہ از اٹ ماڈرن فائنانس از لائک اے الیکٹرسٹی اور اے جنک فوڈ وہ کہتے ہیں اگر الیکٹرسٹی ہے تو بھائی اٹس اے پارٹ آف دا لائف اس از نیسیسٹی اور اس کے بغیر ظاہر ہے موجودہ دور میں الیکٹرسٹی ہم سب جانتے ہیں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہم نے ظاہر ہے جب اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہمیں اس کی ڈسرپشن کا بھی خیال ہوگا ہمیں یہ بھی ہوگا کہ اگر یہ الیکٹرسٹی کی جو سہولت ہمیں مہیا نہ ہو تو ہماری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اس کا کیا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ کریٹک ہیں اس کے جو میں نے آپ سے کہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو فائنانس کا جو سٹرکچر ہے جو سسٹم ہے بہت فلاڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹس لائک اے جنک فوڈ اب جنک فوڈ کی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا جو اس کے خرابیاں کیا ہیں اس میں نیوٹریشن ویلیو نہیں ہوتی اٹ از بیڈ فار یور ہیلتھ اور اٹس habit which you cannot kick آپ اس کو آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے تو اب یہ جو ایک آسپیکٹ ہے اس چیز کا یہ بہت اس پر جو لابی ہے وہ اس پر بہت ایکٹیو ہے اور ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر یہ ریکوری شروع ہوئی تو اس میں یہ نہ ہو کہ اس فائنینشیل سیکٹر کے جو فلوڈ ہیں وہ چھپ کے رہ جائیں ان کا خیال ہے کہ ٹل ایکچولی ایکچوئل ریکوری اسٹارٹس دیس فنڈامنٹل فلوز ان دا بینکنگ سیکٹر فائنینشیل سیکٹر شوڈ بی لکڈ ان وہ جو خاص طور پر ایمپسائز کرتے ہیں جو ایویڈنس دیتے ہیں کہ اس وقت امیرکن اکانومی جو جی ڈی پی ہے اس کا کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے فائنینشیل اینڈ بینکنگ سیکٹر ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیون ٹو ایٹ پرسینٹ ان کا خیال ہے کہ یہ بہت ہائی پرسینٹیج ہے اگر ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف تھری ٹو فور پرسینٹ بھی ایشور ہو تو ان کے خیال سے اس کا کوئی میجر امپیکٹ اکانومی پہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور جو آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو کارپوریٹ uh, پروفٹ ہے ٹوٹل اس میں بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر کا جو شیئر ہے دیٹ از ٹو دی ایکسٹینٹ آف 40% یہ جو 40% کی فگر ہے بہت ہائی ہے اور ان کا جو اس کے اندر سپورٹیو آرگومنٹ uh, جو ہے وہ یہ کہتے ہیں banking is a intermediary input industry. If a banking input intermediary industry is making profit to the extent of 40%, it itself indicates some other sectors are being excused. Yani their point is that this 40% achieved at the expense of some other sectors. Other sectors are suffering ان کے مارجن ایکسکیوز ہو رہے ہیں اور بینکنگ انڈسٹری ان کے بیہاف پر ان کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر کے فلرش کر رہی ہے بہرحال یہ ایک لابی ہے اور جیسے ہم نے بار بار آپ سے کہا کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ دی کیپیسٹی ٹو لسن ٹو ویریس پرسپیکٹوس ویریئس تھاٹس اینڈ امیڈیٹلی شوڈ ناٹ گیٹ بی ججمنٹل کہ اچھا وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا اس کا جو موجودہ فائنشیل سسٹم کو اسی طرح چلانے کے جو پروپوننٹ ہیں جو اس کے فیور میں ہیں وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں وی ہیو to انڈرسٹینڈ ایز اے لرنر ویئرس آسپیکٹس وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا ڈائنامکس اور اس میں جو ایکچوئل ایزمپشنز ہیں those assumptions should be based on facts not just hearsay سے اور ضرورت ہے کہ جب خاص طور پہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں دے should not get ان اے وے سویڈ اور کیریڈ اوے بائی دیز ڈفرنٹ وائسز تو ایک ڈسیجن میکرس کے لیے بھی ایک یہ سارٹ آف میسج ہے کہ ان کو کس حد تک کس حوالے سے آئندہ جو ڈیوائس کریں گے پالیسیز ان کو انہوں نے فارمولیٹ کرنا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ کچھ چارٹس ہیں جو یہ شو کریں گے کہ پاکستان کا جو ہے ایز کمپیئر ٹو سمپیئر گروپ کنٹریز کے جو کنزیومر بینکنگ کی گروتھ ہوئی ہے جیسے آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہوں گے سنگاپور اس کا ہائیسٹ ہے اور ان کا جو ٹوٹل بینکنگ کے ساتھ جو کنزیومر بینکنگ کا ایک طرح سے لنکیج ہے وہ ففٹی ون پرسینٹ ہے اور پاکستان کا صرف ٹویلو پوائنٹ فور ہے دوسری کنٹریز کی بھی آپ گروتھ اوور اے دیکھیں گے اور پاکستان کا ظاہر ہے فگر آپ کے سامنے ہے وہ صرف یا 4 تو یہ کمپیریزن بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انسپائٹ آف دا گروتھ ان دا کنزیومر بینکنگ سیکٹر ان پاکستان اسٹل دے از اے لانگ وے ٹو گو جو پیور کنٹریز کا کمپیریزن ہے آپ کے سامنے ملیشیا کی بھی مثال ہے آپ کے سامنے انڈونیشیا کی بھی مثال ہے کہ اس میں آلموسٹ ڈبل گروتھ ہوئی ہے تو جب یہ کنٹری جن وجوہات کی بنا پر اس میں گرو کر رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ کنٹری لائک سنگاپور لائک ملیشیا لائک تھا لینڈ دے آر ان اے وے کوائٹ ڈیولپڈ ایز فار ایز اے کامن پرسن یوز کا سن تو یہ جو ایک طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ ہے یا ان کی اکانمی کی گروتھ ہے یا ایک عام آدمی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا اچھا ہونا ہے وہ لنکڈ ہے اس سے تو ان ایگزامپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بلائنڈلی فالو نہیں کریں گے تو کم از کم ان ایگزامپلس کو ہم کسی حد تک اپنی پالیسی میکنگ کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ان سے ہم لیسنز لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور کمپیریزن ہے وہ ہے آپ دیکھیں گے کہ کنٹری وائز اس میں پھر وہ پیئر گروپ ہے کہ جی ڈی پی کے ساتھ اس کا جو ریشو ہے اس میں ظاہر ہے آپ دیکھیں گے جو ہمارا نیبرنگ کنٹری انڈیا بھی ہے اس میں ایشیا کے علاوہ بھی جو یہ پیئر گروپ نہیں ہے بہرحال اس میں یو ایس اے کا بھی ذکر ہے اس میں نیوزی لینڈ کا بھی ذکر ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس حد تک اور کتنی گروتھ ہوئی ہے ان سیکٹر میں ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی تو یہ جو ایک گروتھ پیٹرن ہے کنزیومنگ بینکنگ سیکٹر کا ویزا وی دا جی ڈی پی ایک انڈیکیشن ہے موجودہ وقت اور آنے والے وقت میں کہ اگر اس کے اندر اگر کوئی فی ڈراپ بھی آتا ہے یا اس کے اندر ڈی ڈی بھی ہوتی ہے تو یہ ٹیمپریری ہے اور آنے والا وقت جو چیلنجز ہیں جو کنزیومر بینکنگ کے پلیئر ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے اپرچونیٹی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیلنجز, چیلنجز کے لیے کس حد تک تیار کرتے ہیں آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ کچھ متس جو ہیں وہ یہ کہ وہ کیا ہیں اور اس کے متعلق جو کچھ چیزیں عام آدمی کے جو ذہن میں ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہیں اب متس اور ہم جو فیکٹس کی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس نے عام کنزیومر کو ایک طرح سے اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ وہ جو ان لگزریز یا ان آئٹمس کے حوالے سے جس میں پہلے اس کے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھیں اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آئٹمس جو اس کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں وہ افورڈ کر سکتا ہے اور وہ اس چیز کو ایک طرح سے اویئر کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سامنے دیکھیں کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنزیومر بینکنگ کی انٹروڈکشن سے پہلے ایک عام آدمی انفارمل سیکٹر سے جو لون لیتا تھا وہ بہت ہائی ریٹ پہ ہوتا تھا ظاہر ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں تھا اور جس کو آپ جانتے ہیں کہ جو منی لینڈرز ہوتے ہیں انفارمل سیکٹر میں وہ فلیس کرتے تھے اس سیگمنٹ کی پاپولیرٹی سے اس کی اویلیبلٹی سے کامن مین کو اس انفارمل سیکٹر کا جو منی لینڈر تھا اس سے ایک طرح سے چھٹکارا مل گیا تو اس کے بعد اس کو جو کہ یک مشت وہ کسی چیز کو خریدنے کی استعمت نہیں رکھتے تھے وہ اگر فکسڈ انکم گروپ میں شامل ہیں یا سیلریڈ پرسن ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اپارچونیٹی ملی کہ وہ اپنے فیوچر کیش فلو کی بیسس پر لون لے کر اپنی ان چیزوں کو اویل کر سکیں تو ایک یہ چیزیں تھیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو کنزیومر بینکنگ کا جو فنکشن ہے اس نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جب اس کے اندر گروتھ آئی ایکٹیو جو ورک فورس تھی ان کو امپلائمنٹ کی یہ ایک بہت امپارٹینٹ ایلیمنٹ ہے کہ بینکنگ سیکٹر ایکچولی کانٹریبیوٹیڈ ٹورڈز دی امپلائمنٹ آف نمبر آف یگ پیپل ہوور ان سر آف جابس اینڈ دیواراٹ گیٹنگ بٹ بیکاز آف دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا بینکنگ کنزیومر بینکنگ سیکٹر بینکس جو کہیے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ لیبر انٹینسو ہے بہت زیادہ اسے ماس مارکیٹ والیوم بزنس تو بہت زیادہ ہیڈ کاؤنٹس کی ضرورت تھی تو اس میں کس حد تک لیبر فورس ایکٹیو لیبر فورس کی بھی اس میں آ گئی اس کے بعد بینکوں کو جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک موقع ملا اپنے لون پورٹ کو کرنے کا بازل ٹو کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو میٹ کرنے کا اور اپنی ارننگ کی سسٹینیبلٹی اور اس کو ریٹرنز کو بڑھانے کا موقع ملا اب یہ جو ڈیبیٹ ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے وہ کہا جا رہا ہے جو عام پرسیپشن ہے کہ دیر آر تھری ایریاز ان وچ ان اے وے کنزیومر بینکنگ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ پہلا یہ ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس نے کنزیومرازم کو بہت زیادہ ایک طرح سے پروپوگیٹ کیا ہے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا ہے اس کی وجہ سے سیونگ ریٹ جو ہے جو سیونگ ہیبٹ ہے لوگوں کی اس کے اندر کمی آ گئی ہے دوسرا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انفلیشنری پریشر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اکانمی کے اندر چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو پہلے جو چیزیں جس قیمت پہ ہوتی تھیں جب کنزیومر بینکنگ اتنی زیادہ ایکسپینڈ uh, نہیں کی تھی اور اب کے مقابلے میں اس کا جو ان کے خیال سے یہ وجہ ہے کہ اب ڈیمانڈ چونکہ زیادہ ہو گئی ہے uh, اور لوگوں کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں ٹو بائی دا گڈس بی اٹ ہاؤس ہولڈ گڈس اور موڈ آف ٹرانسپورٹ تو ان چیزوں میں مہنگائی آ گئی ہے تیسرا جو ایک سارٹ آف کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ اس بینکنگ سیک, سیگمنٹ نے کنزیومر بینکنگ کے سیگمنٹ نے speculative activities کو ایک طرح سے encourage کیا ہے تو ایک یہ بھی ایک اس کے اگینسٹ سارٹ آف آرگومنٹ دیا جاتا ہے لیٹ سی اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ اینڈ دس رپورٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکچولی ٹرائی ٹو اسٹیبلش اینڈ پٹ دا تھنگس ان پرسپیکٹو کیپنگ ان ویو آف دی تھری ایریاز آف کر جیسے کہ آپ دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس پہ ایک طرح سے سارٹ sort آف of, uh, الزام ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا yes definitely but at the same time it provided an opportunity for the people of the general public to in a way raise their standard of living اور consumer durable اور اس کی گڈس کی وجہ سے اکانمی کے اندر ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئیں Uh, اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جب کہتے ہیں نا کہ ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے مختلف سیکٹرز آف دا اکانومی جب ان کی پروڈکشن بڑھتی ہے ان کے والیومس بڑھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے دوسرے امپلائمنٹ uh, کو بھی uh, ایک طرح سے فروغ ملتا ہے اور اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے پر اس میں جو اہم چیز ہے کہ اگر آپ کوئی لون لے کے اس کی سٹالمنٹ پے کر رہے ہیں منتھلی تو اٹس اے فارم آف فورس سیونگ تو عام حالات میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پیسہ ہو تو خرچ ہو جاتا ہے. But because of this, in fact, this led to a sort of forced saving because a prudent borrower, a prudent person who knows کہ at the end of the month, he or she has to pay a certain installment for say house loan or personal loan or auto loan, then a particular amount has to be earmarked from the income, salary or whatever it is. تو یہ دیکھیں نا اس حوالے سے ایک فور سیونگ تو ہو گئی نا تو یہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے کہ جی سیونگ کا جو اس میں ایلیمنٹ تھا وہ میں ہو رہا تھا نیکسٹ جو ہے کہ اس نے کنزیومرزم کو پروموٹ کیا تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی مڈل کلاس کی زاریں جو بڑھتی ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اکانومی پہ امپیکٹ آتا ہے اور کسی ملک کی جو مڈل کلاس ہوتی ہے اٹ از ان اے وے دا بیک بون آف دا اکانمی اگر مڈل کلاس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہے وچ مینس دیٹ مڈل کلاس از پروڈکٹیو ونس دیٹ مڈل کلاس از پروڈکٹیو اٹ از بوسٹنگ دی اوور آل جی ٹی بی گروتھ اور یہ مثالیں اگر ہم ارد نظر ڈالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ کنٹریز اگر آپ بہت زیادہ ڈیولپ کنٹریز کی بات بھی نہ کریں بلکہ یورپ امریکہ کی یا ایشین کنٹریز کو جس کو ہم کنٹریز میں ایشین ٹائیگرس کہتی ہیں تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگوں کی جو وہ جو مڈل کلاس ہے وہ جو بیک بون ہے انہوں نے ادارے اس کو بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا اس کے بعد جو ایک اہم جو فگرز ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ 2000 تھاؤزنڈ آنورڈ جو سیونگ کا جو ٹرینڈ تھا پوسٹ 2007 اس میں کوئی واضح ڈراپ نہیں آیا تھا اس کمپیئر ٹو نائنٹیز تو یہ فگرز انڈیکیٹو ہیں کہ یہ جو ایک سارٹ آف کرٹیسم ہے کنزیومر بینکنگ پہ کہ اس نے سیونگ کی ہیبٹ کو ایڈورسلی افیکٹ کیا ہے وہ اس اسٹیٹ سے جو ہم آپ کے ساتھ ابھی چارٹ میں شیئر کریں گے وہ یہ امپریشن بھی اس کا دور ہو جاتا ہے انفلیشن انالیسس کو بھی اگر دیکھیں یہ فگر جو ہے آپ کے پاس فائیو پوائنٹ فائیو کی کہ وہ صرف اگر یہ کہا جائے کہ کنزیومر بینکنگ ہی اس کی ذمہ دار تھی تو وہ یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں ایک تو یہ کہ بہت اس کی جو اس کے اندر ہے بہت کوئی ایک دم سے اس کے اندر سرچ نہیں آیا اور جیسا کہ آپ اس اگلے اس کے اندر دیکھیں گے کہ ٹرینڈس جو ہیں اور خاص طور پہ جو کور انفلیشن ہے وچ از انویئر لنکڈ ود دا کریڈٹ پورٹفولیو اس کی جو گروتھ ہے اس آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو اب انفلیشن کی ہم نے بات کی آپ نے چارٹ سے دیکھ لیا کہ اس کا وجہ صرف کنزیومر بینکنگ کی سرچ نہیں تھی بلکہ اس میں جو ایٹریبیوٹ کہے گئے ہیں وہ پرائیس شاکس تھے وہ فسکل اور دوسری پالیسیز کی امپلیکیشنز تھیں انہوں نے بھی اس کو کانٹریبیوٹ کیا انفلیشن کو وہ کرنے میں دیٹ ایکچولی فگرس دین رسپیل دس امپریشن کہ کنزیومر بینکنگ ہی واحد وہ ایک طرح سے کاز ہے جس نے انفلیشن کو بڑھایا اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا ہے اسپیکولیٹو نیچر کا وہ ظاہر ہے کہ جو اس کنز جو کنزیومر بینکنگ میں واحد جو سپیسیفائیڈ نہیں ہوتا لون ادر دین ہزار ہاؤزنگ لون ہاؤس کے لیے ہے آٹو لون گاڑی لینے کے لیے ہے کریڈٹ کارڈ اس میں جو پرسنل لون ہوتا ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس بیکاز دیر از نو اسپیسیفک مینشن آف دی پرپز آف دا لون پاسیبلٹی آف بینگ یوٹیلائزڈ فار اسپیکولیٹرز لیکن اگر اس پرسنل لون کی بھی آپ فیچرز کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو اگر انالائز کریں تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ پٹیکلر ایریا بھی کانٹریبیوٹ نہیں کرتا اسپیکولیٹو uh, ایکٹیویٹیز uh, یہ جو نارملی جو اسپیکولیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اسپیکولیٹرز انوالو ہوتے ہیں وہ اسی وقت یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو فنڈز مل رہے ہیں اس کی کاسٹ ان کے نزدیک اتنی لو ہے کہ آگے وہ اس کو اگر اسپیکولیشن کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں وہ اچھا ریٹرن گین کریں گے لیکن چونکہ یہ پرسنل پروڈکٹس یہ پرسنل لون ان سیکورڈ ہوتا ہے تو اٹ از پرائزڈ ان سچ اے وے کہ اٹ بیکم سٹ آف پروہیبٹو فار اے پرسن ہو انٹینس ٹو یوز اٹ فار اسپیکولیٹو پرپز تو ایک تو یہ ریزن ہو گیا اس کے بعد جو پرسنل لون کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ فکسڈ انکم اور سیلری گروپ ہے اور یہ گروپ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں نارملی رسک اورس ہوتا ہے یہ اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز یا فائنینشیل نالج نہیں ہے کہ وہ اس میں انڈلج ہو تو اس لیے وہ رسک اورس ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں اگر پرسنل لون کے پروسیز جاتی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے اسپاکولیشن کی جائے گی اس کے بعد تیسرا جو اس میں ریزن ہے پرسنل لون میں اس کا جو ایوریج لون سائز بہت کم ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ عام طور پر سپیکولیشن میں لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو لارجر سم لارجر اماؤنٹ درکار ہوتے ہیں تو بیکاز آف دس اسمالر لون اماؤنٹ دا پاسبلٹیز آف گیٹنگ ان ٹو اسپیکولیشن اوبیسلی بیکمس ویری ریموٹ اور اس کے بعد جو فورتھ آئٹم ہے تو اس میں جو گروتھ ہو رہی آپ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز ویچ ہیز towards دی speculative activities in the economy. اس کے مقابلے میں اس کی گروتھ کم ہے بظاہر ہے جو اسپیکولیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو کارپوریٹ انٹیٹیز ہیں ان کو جس بس جو لون کیے جاتے ہیں اس میں پاسبلیٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو مس یوز کریں لیکن اس میں پاسبلٹیز کم ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تین سارٹ آف کرٹیزمس تھے جن areas کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک نگیٹو امپیکٹ ہے اور نگیٹو اس کا امیج ہے کسی حد تک ان چیزوں کو ان سٹیٹس کو دیکھ کے آپ کے سامنے آ گیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو کنزیومر فائنینسنگ ہے وہ اکنامک گروتھ کو سپورٹ کرتی ہے کنزمپشن پیٹرنز کو سموتھ کرتی ہے اور رسک کو ڈائیورسیفائی کرتی ہے تو دیز آر آل پازیٹیو کنٹریبیوشنس ایز فار ایز دیز آپ کہہ لیں کہ جو اس کا افیکٹ ہے کنزیومر بینکنگ کا پبلک کے اوپر اس کے بعد لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ انڈسکرمنیٹ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم یہ اس چیز کی تسلی اپنے آپ کو دے دیں کہ ہاں بھائی یہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کیں اس کے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ کے کوئی نقصانات نہیں ہیں یہ تاثر بھی ان صحیح نہیں ہوگا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہمیں سسٹمز کی جو اس میں ورنبلٹیز ہیں ہم اس کو کس حد تک اٹینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کی گروتھ کو اس کی اس ڈویلپمنٹ کو چیک نہیں کیا گیا اس کو کانٹیکسٹ میں آف دا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ اینڈ ادر فیکٹر آف آف اکانومی تو پھر چانسز ہیں کہ یس دس پرٹیکولر سیگمنٹ میں سٹارٹ پرووائڈنگ سارٹ آف ایڈورس افیکٹس ٹو دا اکانومی اس میں لیک ریکال فار اے مومنٹ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیے تھے بینک بزنس ماڈل اور بینک کا آپریٹنگ ماڈل اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا دیر کے لیے تو اس میں جب اگر بینکس کنزیومر پروڈکٹس کی ڈیولپمنٹ اس کی گروتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور جو اس وقت میکرو اکنامک سیچویشن ہے اس کے جو وہ ہیں اس کو صحیح نہیں ہے لیکن جب آپ ان ایلیمنٹس کو جو ہم نے بزنس ماڈل میں اور آپریٹنگ ماڈل میں ڈسکس کیے تھے اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں گے تو کسی حد تک اس کا جو افیکٹ ہوگا یا اس کی فردر جب اکانمی اوور آل ریکور کرے گی دوسرے ملکوں کی اور پاکستان کی تو اس کا جو اپرچونیٹیز آئیں گی وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی آپریٹنگ جیسے خاص طور پہ کہا گیا آپریٹنگ ماڈل میں جو ایلیمنٹس تھا رسک کنٹرول کا اور کمپلائنس کا اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ کا اس کے بعد جو ڈیلیوری کا جو ایلیمنٹ تھا یہ وہ ایریاز ہیں جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کارپوریٹ فنکشنز ہیں وہ سپورٹ فنکشنز ہیں جو جب ایک بینک اپنے آپریٹنگ ماڈل کو افیشینٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ سارے جو سپورٹ فنکشنز ہیں اس میں آپس میں ایک طرح سے होनी ہونی چاہیے پالیسیز کے اندر के کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو بزنس उसमें ہے اس میں جو ہے ویلیو پروپوزیشن دے رہے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ سیگمنٹیشن کر رہے ہیں چاہے وہ پروڈکٹ بیسس پہ ہو چاہے وہ آ, آپ کہہ لیں جیوگرافیکل بیسس تو وہ ویلیو پر کو آپ نے رسک ایلیمنٹ کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کی جو سروائیوبلٹی کا ایلیمنٹ ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو وہ یہی ہے کہ جو بزنس ماڈل ہے وہ بینک کی کو پوزیشن کرتا ہے ایکچولی موجودہ وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے جو آپریٹنگ ماڈل ہے ویلیو پوزیشن کو ویلیو پر پوزیشن کو ڈلیور کرتا ہے کسٹمر کے حد تک تو اس کی جو لنکیج ہے جو اس کی آپس میں ربط ہے جو اس کی آپس میں سارٹ آف انٹر ڈپینڈنسی ہے کئی دفعہ آپ کو امفسائز کی گئی اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے آپ سے بات کی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بینکنگ انڈسٹری یا جو ہے اگر وہ انٹر کنیکٹڈ ہے اس میں ایک چانسز ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ کوئی ایک بینک اگر کسی مشکلات کا شکار ہے تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ باقی ادارے بھی اس سے محفوظ ہوں گے بیکاز آف دس انٹر کنیکشن انٹر لنکجز اور ان کی آپس میں روز کی ڈیلنگ جو کہ اٹ گوز ان ٹو ڈالرز کی بھی بات کر رہے ہیں ٹریلین آف ڈالرس تو یہ سسٹمیٹک رسک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری انڈسٹری لپیٹ میں آ جاتی ہے اور اس کو ظاہر ہے جب سسٹم میں رسک کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ انالوجی آپ کے سامنے ہے کہ ایف یو ووڈ ہیو ٹین بوٹلس ٹو ڈرنک اینڈ ون آف دا بوٹل از پوائزنڈ وچ یو ڈونٹ نو nobody drinks the water یہ ایک مثال سے اس انالوجی سے واضح کیا گیا ہے کہ جب بینکنگ سیکٹر میں اگر ایک player of the industry کسی مشکلات کا شکار ہے اور باقی players کو نہیں پتا اور اگر کسی کو hint مل جاتی ہے تو جو ultimately crisis کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جی لیکوڈیٹی ہو جاتی ہے liquidity crisis آ جاتا ہے اور پھر جو players ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا cautious ہو جاتے ہیں and that leads to the sort of collapse of the whole system جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں پھر بار بار اپنے اس کانسیپٹ کو مزید جو ہم سسٹمک تھنکنگ کی بات کرتے ہیں کہ جو کمپوننٹس آف دا سسٹمز آر انٹر کنیکٹڈ اینڈ دے آر انٹر ڈپینڈنٹ اور ایک جب ہم کسی اس میں چینج لے کے آتے ہیں تو اس کی چینج دوسرے ایریاز میں بھی ایک طرح سے محسوس کی جاتی ہے تو جب ہم سسٹم کانسیپٹ کو سسٹم تھیوری کو مدنظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو پریپئر کر رہے ہیں اب یہ جو ایریا ہے اس کو ہم نے آگے چلنا ہے جو کنزیومر بینکنگ کا اوور ویو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں ایز فار ایز اسٹیٹ بینک رپورٹ کنسرن اس میں جو ایشوز ہیں میجر جو چیلنجز ہیں وہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ